دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت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 ومن کل دیل سالیہ واملہ سالیہ کلین مینل مسلم بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کامال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرم میں سے ہوں غلط اذا فاعلتي احسن فاذي بينك وبين فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جانسار دوست بن جائے گا مایول عل دین ف إِلَّا الق لین اب اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو وہ نشانی اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اور یقیناً اس جماعت نے دنیا پر غالبانہ ان شاء اللہ تعالی لیکن لوہے کی تلوار چلا کر نہیں بندوقوں اور توپ تو گولے چلا کر نہیں بلکہ پیار اور محبت کے تیر چلا کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے اپنی باتوں کے معیار بلند کر کے اپنی راتوں کو اس کے حضور جھٹتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے گزار کر دین احمد کا جو آج سالار ہے तिर हाथों में उसके न तलवार है साथ फौजों की कोई न यलगार है इब्न मंसूर की एक ललकार है इन अहमद का जो आज सालार है تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے یلگار ہے ابن منصور کی ایک للکار ہے ڈنکا تو کا اب بجائیں گے ہم پرچمے دین احمد اڑائیں گے ہم کتوید کا اب بجائیں گے ہم پرچمے دین احمد دین احمد اڑائیں گے ہم ڈنکا تو ہی دکھ اب بجائیں گے ہم پرچمے دین احمد اڑائیں گے ہم دین احمد, احمد کا جو آج سالار ہے تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے خواب نا سر کتابیر بن جائیں گے زہر نفرت کی اکسیر بن جائیں گے ہم محبت کی تنویر بن جائیں گے نئی اندلوس کی تقدیر بن جائیں گے قبضہ دلوں پر جمائیں گے ہم اہل اندلوس کو اپنا بنائیں گے ہم اپنا قبضہ دلوں پر جمائیں گے ہم اہل اندلوس उसको अपना बनाएंगे हम अपना कब्जा जमाएंगे अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है तीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उस تلوار ہے بن چکا قصر غرنا تھا عبرت نشا بن چکا رو پیا یا لیا بھی دھواں بن چکا گویا مردوں کا یہ इक जहां बन चुका उस पे आंसू नहर गेज बहाएंगे हम नए अर्जो समा अब बनाएंगे हम उस पे न नहरगेज बहाएंगे हम नए अर्जो समा अब बनाए गे हम उसपे आंसू नहरगे बहायेंगे हम नए अर्जो समा अब बनाए हम तीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है सात फौजों کی کوئی نیلغار ہے ابن منصور کی ایک للکار ہے بارسلونا ہو یا کہ بالنسیا میں ڈرڈ کی زمین ہو زمیں کیا ماں گویا سارے کسارا ہی ہس پانیا لا جرم کھوئ می راس پائیں گے ہم اس کو پائے محمد میں لائیں گے ہم لا جرم می راس پائیں گے ہم اس کو پائے محمد میں لائیں گے ہم لا جرم کوئی میرا سپائیں گے ہم اس کو پائے محمد محمد لائے گے ہم دین احمد کا جو آج سالار ہے تیر ہاتھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعن اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اتول خود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے ساڑھے دس کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں سمعن اکرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فریکوئنسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca ڈبلیو وائس آف اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر اظما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی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 ایک منٹ کیا اس سے مختصر ہو اور اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو اور مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب پروگرام میں شامل ہو سکیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اپنے سوالات پیش کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو کے باہر کے سامعین کے لیے 1855-410-6522 ون ایٹ فائیو اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب خاکثار آپ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح اپنے سامعین کی خدمت السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام سامعہ اکرام جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ امتیاز صاحب اور زاہد عابد صاحب پروگرام کی اس سیریز میں جماعت احمدیہ مغرب میں کس طرح اسلام کا دفاع کر رہی ہے یا جماعت احمدیہ کی مغرب میں کیا خدمات ہیں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں خاص طور پہ اس سلسلے میں پروگرام کی یہ سیریز ہوتی ہے اور آج کا پروگرام بھی اسی سیریز میں ہوگا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امتیاز صاحب سے جی امتیاز صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہو وہ آئے گا جام کار آج کا پروگرام ہمارا دراصل قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ جاہد ہم بہی جہاد کبیرا جہاد کبیرا کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے جہاد جس طرح آپ کو معلوم ہوگا زاہد صاحب اور خاکسار مل کر جہاد کے مختلف موضوعات پر ہم پروگرام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور یہ اسی پروگرام کی ایک کڑی ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ جہاد کبیرہ کر رہی ہے وہ جہاد جو قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد جو تبلیغ اسلام کا جہاد ہے جس طرح آپ نے قرآن کریم کی آیات میں بھی سنا اور پھر جو نظم تھی اس میں بھی سنا تو قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے اور گزشتہ انبیاء کی زندگیوں پر نظر دڑائی جائے تو تبلیغ ایک ایسا فریضہ ہے جسے مقدس فریضہ کہا جانا چاہیے انبیاء لے کر مبوس ہوتے ہیں اور پھر یہ پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں اور اسی طرح پھر ان کے ماننے والے اور ان کے وصال اور وفات کے بعد ان کے جو ماننے والے ہیں آگے اس اس پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کو دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں سبیاں سب آپ کو یہ بات مشترک نظر آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قرآن کریم یا ایو ہر رسول ما عن زیرا کہ اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیری تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے تو یہ بلغ یعنی کہ پیغام پہنچانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ و وسلم ولََََغ اعظم ہیں یعنی کہ سب سے بڑے تبلیغ کرنے والے <تصف> پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو مومنین کو اس طرف ترغیب دلاتی ہیں کہ تبلیغ اسلام کرو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور یہ سب سے یہ بڑ جہادِ کبیرہ ہے ایک آیت یہ ہے جس کی تلاوت شروع میں بھی کی گئی پروگرام کے وہ یہ تھی کہ وہ مََََََََََََََََََََََََََََََ احسن و كلم مندآ اللّہ واميٰ صلحم و من منمسلميں اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں يقينا کامل فرما برداروں میں سے ہوں پھر اللہ تعالى قرآن کریم میں مومنین کو یہ فرماتا ہے کہ وَ تم من کم امت اَََََََََََََّدون الخیر و امن بالمعروف و ين ہون المنكر و الاائے كہ ہم اور چاہیے کہ تم میں سے ايک ايک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں اور یہی ہیں جو كامياب ہونے والے ہیں۔ تو قرآن كريم ميں بہت سارى آپ كو آيات اور احكامات مليں گے جو جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تبلیغ اسلام کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تیرے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پا جانا اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہت زیادہ بہتر ہے تو یہ اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ جو اس اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ایک انسان کو اپراہ راست پر لانے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ دنیاوی کوئی بھی چیز ہو دنیاوی چیز اور کتنی بڑی تعداد ہو وہ اس کا آ, اس میں اس کا متبادل نہیں ہے تو ظاہر صاحب اس کی تو بہت اہمیت ہے احادیث میں بھی ملتی ہے جی امتیاز صاحب آپ نے جو آج کا مضمون بیان کیا ہے کہ اصل مقصد ہمارا قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور حضور جی. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الغرض آپ کا مقصد ہی جو ہے یہ اس توحید کو قائم کرنا جو ہے وہ تھا جی حضور علیہ وسلم یہ جگہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تو صرف ایک مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہوں ہدایت اللہ ہی دیتا ہے پس تم میں سے جس شخص کو مجھ سے کوئی چیز حسن رغبت اور حسین ہدایت کے ساتھ پہنچے تو اس میں یقیناً اس کے لیے برکت رکھی جائے گی بالکل یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک مبلغ قرار دیا اور آپ کا جوش جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے آگ کے عذاب سے بچانے کا تھا کیونکہ اگر وہ ہدایت قبول نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے نبی کی مخالفت کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ سزا دیتا ہے تو آپ وسلم چمتیں ہیں کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال اس شخص کسی ہے جس نے روشنی کی خاطر آگ جلائی پروانے اور کیڑے مکوڑے اس پر آ آ کر گرنے لگے وہ انہیں پرے ہٹاتا ہے مگر وہ بعض نہیں آتے اور اس میں گرتے چلے جاتے ہیں میں بھی تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ دیوانہ وار اس آگ کی طرف بھاگے چلے جاتے ہو تو آپ صم ایک بڑا ہی جوش تھا کہ کسی طرح جو ہے لوگ اسلام قبول کریں اپنے آپ کو آگ میں پڑھنے سے بچا لیں اور جی. یہی اثر اور یہی رنگ آپ کے عاشق کے ساتھ مسیح موضوع میں بھی نظر آتا ہے آپ کا ایک کال آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا کہ کا کہ اگر بتاارا نے ہمیں انگریزی زبان سکھائی ہوتی جی. تو ہم ہر دروازے پر جا کر دستک دے کر یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچاتے جی تو یہ ایک بہت ہی اہم آ... کام ہے جو جماعت اہم دِس کو جہاں تک ہماری ہم. کوشش ہے پہنچانے کی کوشش بالکل اور دراصل قرآن کریم کی آیات بھی ایسے ملتی ہیں جس میں بہت سارے مفسرین آ... <coughs> اس بات پر متفق و نئے ہیں کہ جو آخری غلبہ اسلام ہے وہ آخری زمانے میں ہوگا یا مسیح ماؤد مہدی محود علیہ صاحۃ وسلام کے زمانے میں ہوگا تو وہ وہ یہ ہے کہ آیت میرے زین سے نکل رہی ہے سورہ, سورہ الفتح کی ہے لیُزرالدین لیُظ رحوال الدینِ اللہ زی عرصہ رسول بالہدا ودین الحق لز رحوال الدینِ کُلِ وقفہ بلّہ شہیدہ تو یہ آیت ہے اور بھی قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ آیت آئی ہے بہت سارے مفسرین جماعت احمدیہ سے پہلے بھی اسلام کے مفسرین وہ یہ کہتے ہیں ان کا ان کا یہ متفق و ہے کہ یہ جو غلبہ اسلام ہے علیہ یزیرا علیہ دین یہ آخری زمانے میں مسیحی ماؤد مہدی ماؤود علیہ صاحۃ والسلام کے زمانے میں ہوگا تو اس کے اس کی وجہ سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی اماؤ علیہ صاحب السلام جماعت احمدیہ کے بانی نے تبلیغ اسلام کا کام بآسن رنگ میں انجام دیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے تبلیغ ہدایت کی اور لوگوں کو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا آپ نے آمد الناس کو بھی بلایا اور بڑے بڑے علماء کو بھی اسلام کی طرف بلایا اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہندوستان سے اس وقت بر صغیر سے اس وقت باہر رہتے تھے ان کو تبلیغ اسلام کی اور اس وقت جو کوئن وکٹوریا تھی اس کو بھی خطوط وغیرہ لکھے اسے اسلام کی تبلیغ کی اور ایک کتاب بھی لکھی وہ جو اس کے اس کو توفتاً پیش کی گئی اور اس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب یعنی اسلام کی طرف اور خدائے واحد کی طرف تبلیغ کی تبلیغ اسے تبلیغ کی گئی تو یہ حضرت اکتس مسیح ماحودہ صاحب وسلم نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کرتے ہوئے یہ تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے زمانے میں جماعت کثرت سے پھیلتی چلی گئی اور اس کے آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کی ہدایات کے تحت خلافت احمدیہ کی ہدایات کے تحت تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہی ہے ظاہر صاحب اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ابھی جو نظم ہمارے سامین نے سنی وہ اسپین کے بارے میں ہے اس میں والنسیا کا ذکر ہے اشبیلیا کا ذکر ہے اور بہت سارے جو اسلام کے تاریخی شہر ہیں ان کا ذکر تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ایک خاص فضیلت ہے یا اللہ تعالیٰ نے خاص خدمت خدمت اسلام جماعت احمدیہ سے لی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت اسپین سے چھن گئی اور اس وقت عیسائیت قابض ہو گئی تو اس کے بعد چھ سو سال تک اسلام کو وہاں اسلام وہاں پہ نہیں آ سکا اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہ ایک توفیق دی اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہاں کو چھ سو سال بعد جو پہلی مسجد تعمیر کی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تعمیر کردہ مسجد تھی اور اللہ کے فضل سے اسپین میں بھی تبلیغ اسلام کا کام بخوبی جاری ہے اور اس طرح بہت سارے اور ممالک میں تبلیغ اسلام کا کام جماعت احمدیہ کر رہی ہے جی تو امتیاز صاحب اس کی ایک کڑی جو ہے جی آ, کینیڈا میں جو ہے مختلف ذرائع سے جو ہے مختلف طریقوں پر جی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے آ, اور تبلیغ کا جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے کبھی ہم فلاٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں کبھی ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں میٹ اے مسلم فیملی یا فاسٹ ود اے مسلم فرینڈ اور مختلف آ, طریق ہیں جن پر جو ہے جو اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اس کی ایک کڑی جو ہے وہ یہ ایک آسک اسلام کے نام سے ایک پروگرام ہے آسک اسلام جی کہ اسلام سے سوالات کیے جائیں اور یہ تقریباً پورے کینیڈا میں جو ہے یہ پروگرام منعقد کیا گیا مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر خاکسار کو کیونکہ خاکسار برمٹن میں بریمٹن میں خدمت کی توفیق پاتا ہے تو وہاں پر اس طرح کے دو پروگرام منعقد کیے گئے ایک مغربی حصے میں بریمٹن کے ایک مشرقی حصے میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں پروگراموں کے لیے جو ہے پہلے تو فلائٹ ڈسٹریبیوشن کی جاتی جس میں نوجوان جو ہے جماعت کے وہ گھر گھر جا کر جو ہے وہ فلائٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا تو اس طرح جو نوجوان ہیں وہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں تو اس حوالے سے خاص سار یہ بیان کرنا چاہے گا کہ الحمد ان دونوں پروگراموں میں دونوں پروگراموں میں جو ہے لوگ جو ہیں شامل ہوئے اور جو غیر از جماعت لوگ تھے اور ان کے ایک میں تو ہم نے سوال و جواب کی محفل جی رکھی جس میں لوگ کس جگہ پہ کرتے ہیں آپ یعنی کہ مختلف لائبریریوں میں ठीक, ठीक, جو, جو جی ہے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں کمیونٹی سینٹرز میں کیے جاتے ہیں جی تو اس میں جو ہے مثلا ایک میں سوال و جواب کی محفل ہوئی جس میں بعض سکھ دوست شامل ہوئے جی جن کو اسلام کا بالکل بھی کوئی تعارف نہیں تھا ان کے بالکل برائے سوال تھے کہ مسلمان کرتے کیا ہیں اسلام ہوتا کیا ہے کیا ان کے ارکان وغیرہ جی. ہیں اور ساتھ ساتھ مثلا ان کے <coughs> سوالات تھے مثلا سب سے کامن سوال کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہوتا ہے جی. کہ سور کیا ہوتا ہے سور کیوں نہیں کھاتے پور کیوں نہیں کھاتے <laughs> یا جی. <کہ laughs> شراب کیوں نہیں پیتے جی. یہ تو دو سوال ایسے ہیں جو کہ عام طبقہ جانتا ہے کہ مسلمان نہیں پیتے جی. یا نہیں کھاتے تو یہ ضرور ان سے سوال کہتے ہے اس کی کیا حکمت ہے تو اس طرح دو پروگرام کی ایک جی کے اندر ایک خاتون آئیں تقریباً دو ڈھائی گھنٹے وہ اس پروگرام میں بیٹھی رہیں اور سوال پر سوال سوال پر سوال جو ہے ان کے اور وہ یعنی کہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ہی آپ فلیٹ دے کے گئے تھے میرے جی اپنے بچے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے وہ خود عیسائی تھیں بلکہ خود بدھسٹ تھیں بچے شاید عیسائی تھے اور کہتے ہیں کیونکہ ہم ایسے ملٹی کلچر معاشرے میں رہتے ہیں تو ان کے مختلف سوالات وغیرہ ہوتے ہیں ظاہر صاحب اس کے میں اس کے بارے میں اور سوالات ضرور آپ سے کروں گا کہ دو گھنٹے کوئی بیٹھ کے آپ سے مسلسل سوال کرتا رہے تو بڑی دلچسپ آپ سے وہ نشست ہوئی ہوگی آپ کے ساتھ تو ابھی میں نے آج کے پروگرام میں میرے دوست بھی ہیں اور کالگ بھی ہیں امام محمد صادق صاحب یہ آج کل مسز آگاہب تو امام خدمت کی توفیق پا رہے ہیں تو میں نے ان کو مدعو کیا ہے جی محمد صادق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں صادق صاحب السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا صادق صاحب شکریہ بہت بہت وقت نکالنے کا اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ انشاء اللہ صادق صاحب اگلے پروگرام سے ہمارے پروگرام کا مسلسل یہاں پہ حصہ ہوں گے اور میں نے کہا آج بھی ان کو کسی طریقے سے ہم شامل کرنے تو آج میں نے صادق صاحب ہم تبلیغ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہادِ کبیرہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاہد ہوم بہی جہاد قبیرہ اور کس طرح جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ تبلیغ اسلام کی توفیق دے رہا ہے تو اس زمین میں ہم نے کچھ باتیں کہیں ہیں تو آج زاہد صاحب نے ایک جو یہاں پہ کینیڈا میں کیمپین چل رہا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے آسک اسلام تو اس کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ معلومات لینی تھی کہ یہ اس کیمپین کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں یہ کیمپین کیا ہے جی جی بالکل السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ زاہد صاحب ابھی بتا رہے تھے تو ہمیں بھی جیسا کہ میں پروگرام ہوا اور اسی طرح بہت سے اور علاقوں میں ہوا اسی طرح ہمیں مسر ساگا میں بھی یہ پروگرام کرنے کی توفیق ملی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پروگرام میں تقریباً ساٹھ سے زیادہ مہمان جو تھے انہوں نے شرکت کی ماشاء اللہ. ما اللہ اور بلکہ پروگرام سے پہلے بھی ہم کئی ہفتے باہر جا کے فلائٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے لوگوں کو بلاتے رہے کہ اس پروگرام میں آئیں اور اگر اسلام کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہیں کوئی منفی تاثرات آپ کے ذہن میں ہوں تو ان کے بارے میں آپ آ کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے یہ منفی تأثرات جو ہیں وہ دور کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں وہ جو فلائر لوگوں نے لیے تھے وہ پھر اس دن ہمارے پاس آئے تقریباً ساٹھ سے زیادہ مہمان اور یہ پروگرام تقریباً چار پانچ گھنٹے جو ہے یہ مسجد میں تھا تو اس دوران کئی لوگ آئے وہ پھر اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے اپنے سوالات پوچھتے تھے گھنٹہ دو ہمارے ساتھ ٹھہرتے تھے پھر چلے جاتے تھے پھر کچھ اور گروپ آ جاتا تھا تو اسی طرح اس پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا جی صادق صاحب یہ بتائیں کہ بعض تصاویر خاک نے دیکھی تھی جن میں آپ کا سیٹ اپ جو ہوتا ہے جو مثلاً صرف ہوتے ہیں یا ہم بعض پوسٹر سیٹ اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کی کوئی جو <سلام> پروگرام تھا اس کی اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے اس پروگرام کو ہم نے اس طرح سیٹ اپ کیا آرگنائز کیا تھا کہ لوگوں کے لیے کچھ اس میں انٹرسٹ بھی پیدا ہو انٹرسٹنگ ہو آ, بعض کونسر ہوتے ہیں جس میں اگر دس پندرہ لوگ شامل ہوں تو اس میں سے ایک دو بندے ہی سوال پوچھے ہوتے ہیں باقی خاموشی سے بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس کو مختلف اس کا سیٹ اپ کرنے کا مقصد یہی یہ تھا مثلاً اس میں ہمارا ایک تو ہم نے قرآن کریم کے اوپر نمائش لگائی تھی جس میں ہم نے قرآن کریم کے تقریباً بیس سے زیادہ مختلف زبانوں میں تراجم جو ہوئے ہیں جو جی جماعت اہندیہ نے کیے ہیں الحمد وہ ہم نے پیش کیے تھے تو جو مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے تھے جو کہ مختلف ممالک سے ہیں تو وہ آ کے حیرانگی کا اظہار کرتے تھے کہ آپ نے اس زبان میں بھی تجمہ کیا ہوا ہے تو ایک ہمارا سیکشن جو تھا وہ قرآن کریم پہ تھا پھر اس کے علاوہ ہمارے چار جو سٹال تھے وہ مختلف زبانوں کے تھے مثلا ایک انگلش سپیکنگ لوگوں کے لیے تھا اردو سپیکنگ، عربک سپیکنگ تو اس طرح سے تین چار مختلف زبانوں پہ ہم نے مختلف سٹال لگائے تھے کہ جو اس زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنی زبان میں سوال پوچھیں تو یہ بھی لوگوں کو کافی پسند آیا ماشاء اللہ دس سے پندرہ عرب مہمان تھے جو کہ آئے انہوں نے عربی میں جو ہمارے عربک اسکالر ہیں ان سے بات کی ان سے کافی دیر تک وہ سوال کرتے رہے اسی طرح پھر انگلش اسپیکنگ ہے اور اردو اسپیکنگ بھی کچھ تھے اسی طرح پنجابی کا بھی آپشن تھا اگر کوئی پنجابی اسپیکنگ ہو تو وہ اپنی زبان میں پوچھ سکتا ہے جی ماشاء uh, اللہ صادق صاحب uh, بہت خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام کی uh, ایک سوال آپ سے یہ uh, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ uh, اس طریقے کے پروگرامز پہ عام طور پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کو گاڈ پہ یقین ہو خدا پہ یقین ہو یا جو uh, مذہب uh, کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں وہی لوگ آتے ہیں کبھی آپ کا کچھ اس طریقے کا تجربہ ہوا ہے کیونکہ اس سوسائٹی میں ہمیں ایسے بہت لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو نہ خدا پہ یقین ہوتا ہے نہ وہ مذہب کی اہمیت کو مانتے ہیں بہت ہی میٹیریلسٹک اور ایک بالکل مادی سوچ ان کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اپ کس طرح بات کرتے ہیں یا ان تک اپ اسلام کا پر امن تبلیغ کس طریقے سے پہنچاتے ہیں؟ یہ بالکل اپ نے ٹھیک بات کہی ہے کہ جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں تو عموما وہی لوگ اتے ہیں جن کا مذہب کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے یا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جی اور یہ جو دوسری طرح کے لوگ ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یا وہ خدا کو نہیں مانتے وہ ہمیں عموما تب ملتے ہیں جب ہم تبلیغ کے جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے یہ فلائی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ پوچھتے ہیں ہم سے یہ سوال جی. کہ یہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے تو ان کو پھر ہم اسی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جو مختلف مذہب ہیں دنیا میں اور دنیا کی جو اکثریت ہے وہ ان مذاہب کو ماننے والی ہے ایک نہیں تو دوسرے مذہب کو دوسرے نہیں تو تیسرے مذہب کو تو ایک امن کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو تو کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آ, ہم اس کی عزت کریں گے ریسپیکٹ کریں گے تو پھر ہی ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جی. تو اگر آپ لوگ مذہب کو نہیں بھی مانتے خدا کو نہیں بھی مانتے تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے مذہب کو سمجھ سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ کیوں بلیو کرتے ہیں آپ کیوں مانتے ہیں جب آپ ان لوگوں کے بارے میں علم ہوگا آپ کا نالج بڑھے گا آپ کی پھر انڈسٹیننگ بھی بڑھے گی تو کم از کم اس ڈائیلاگ سے ہم اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ایک پور امن سوسائیٹی جو ہے وہ ہم قائم کر سکیں سادق صاحب یہ بات بتائیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کو جتنے لوگ آئے ہیں او ایک قسم کی طبیعت تو نہیں ہر انسان کی ہوتی بعض تباہی ایسی ہوتی ہیں کہ اتراز کرتے ہیں بعض انڈورس کرتے ہیں تو Uh, اس کے بارے میں بتائیں کہ جو پازیٹیو ایکسپیرینس ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا ہے کس قسم کے نگیٹو سوالات کیے گئے ہیں تو اگر ایک دو مثالیں آپ پیش کر دیں جی عموماً اس پروگرام میں تو زیادہ تر ہمیں جو فیڈ بیک ملی ہے لوگوں کی طرف سے وہ پازیٹیو تھی بلکہ جو لوگ آئے تھے اگر ان کے پاس کچھ منفی تاثرات تھے بھی یا منفی خیالات تھے تو جب وہ آئے ہیں انہوں نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے ہمیں بعد میں بتایا کہ ہمارے ذہن میں تو اسلام کے بارے میں یہ یہ یہ خیال تھا لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہمارا یہ اعتراض جو ہے وہ اب دور ہو گیا ہے تو اگر کوئی منفی تاثرات لے کے آیا بھی تھا جی یا منفی خیالات لے کر آیا بھی تھا جی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ذہن سے جاتا رہا اس اچھا جی جی کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کسی نے کوئی منفی خیالات کا اظہار کیا ہو پچھلے جی. کینیڈا میں ایک فوڈ ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا تھا کینیڈا کی جو نوجوانوں کی آرگنائزیشن ہے جماعت احمدیہ کی خاص طور پہ ان کی طرف سے اس سلسلے میں میں نے سوشل میڈیا پہ بعض ایکٹیویٹیز دیکھی تھیں جو کہ بہت انکریجنگ تھیں مسز آگا کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کچھ اس کے بارے میں معلومات ہوں تو آپ ہمارے سامعین سے اگر شیئر کرنا چاہیں ये, آ, ये جو فوڈ ڈرائیو ہے یہ ہم سال میں کئی دفعہ کرتے ہیں ایک تو یہاں پہ ایک مسٹر آگا میئر آفس کی طرف سے ہوتی ہے فوڈ ڈرائیو جی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس دفعہ تقریباً پچیس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہماری جو یوتھ آرگنائزیشن ہے خدام العمدیہ ان کی طرف سے وقتن فوتن یہ فوڈ ڈرائیو جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام جو ہماری یوتھ ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کاز کے لیے جو ہے وہ فوڈ اکٹھا کر رہے ہیں تو پھر لوگ خوشی سے دیتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگا میں چونکہ جو یوتھ ہے وہ کافی آرگنائزڈ ہیں اور پھر وہ اس آرگنائزیشن کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو کافی اچھا اس کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ماشاء بہت بہت شکریہ صادق صاحب سامنے کرام آپ اللہ. پروگرام ریڈیو احمدیہ FM 100.7 پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام 9 سے 11 بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 کے درمیان FM 100.7 پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 کے درمیان ایم 530 پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز 10 سے 10.30 کے درمیان آپ یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر 10.30 سے 11 کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود ہیں جبکہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ محمد صادق صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں جماعت احمدیہ مغرب میں کس طرح اسلام کا دفاع کر رہی ہے یا تبلیغ اسلام کس طرح کر رہی ہے اس سلسلے میں جناب امتیاز سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب نے قرآن کریم کے حقیقی فلسفہ جہاد کے حوالے سے تبلیغ اسلام یعنی اسلام کی پرم تعلیمات کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی ہیں اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سامعہ نکرام آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کریں ہمارے موضوع میں گرامی ان ان سوالات کے جوابات دیں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو کے باہر کے سامعین کے لیے 1855-410-6522 1855-410-6522 uh, جی سکس صاحب اس وقت کوئی کالر تو ہمارے ساتھ موجود جی. نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ جی. اصل میں ظاہر صاحب یہ دیکھے آپ نے جو صادق صاحب کی باتیں کی سنی ہیں آپ سے بھی جو میں نے بات چیت کی ہے جو آج کے اسلام کے حوالے سے تو یہ اصل ہی ہماری تبلیغ کا مقصد ہے ایک تو یہ کہ قرآن حکم ہے تبلیغ لوگوں تک پیغام کو پہنچایا جائے اور دوسرا ان ایونٹس کا یہ بڑا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو پرسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں اس کو ہم بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ جس طرح لوگ منفی خیالات لے کے راتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جس طرح ہم اسلام کی تعلیم اور حقیقی تعلیم پیش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پرسپشن چینج ہو جاتی ہے اسلام کے بارے میں کہ اصل حقیقی اسلام یہ ہے حقیقی اسلام وہ نہیں ہے جو ہم فاکس نیوز پہ یا اور کسی میڈیا آؤٹلیٹ پہ ہم سنتے ہیں یا جو سو کارڈ مسلم جو کہلانے والے وہ آ, اسلام کو جس طرح پیش کریں اس طرح نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جی جی uh, ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے محمد عامر صاحب تھے ان سے گزارش ہے کہ یہ دوبارہ شامل ہو جائیں uh, جی زاہد صاحب. ز... جی. صاحب جی زاہد صاحب میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ آپ اس پروگرام کے جو آس اسلام کا پروگرام ہوا اس بارے میں یہ بتائیں کہ جو دو گھنٹے جس عورت کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوتی رہی اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں سر شام کو بھی بتائیں جی امتیاز صاحب ان کو تو دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمت کی ہے ایک آنے کی فلائر ملتا ہے کسی کو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں تو ان کا ایک تو آنا ہی پہلے بہت بڑی بات ہے کہ جی. وہ اتنا سفر کر کے آتے ہیں شامل ہوتے ہیں اور پھر آ کے اتنا وقت دینا تو ان کے ساتھ جو لمبا ڈسکشن ہوا اس میں بہت سے ان کے تحفظات تھے اسلام کے حوالے سے جو انہوں نے میڈیا میں باتیں سنی ہوئی تھیں ان کے آج کل جو خاص طور پر جو ویمنز رائٹ right کے حوالے سے کافی زور دیا جاتا ہے کہ جی اسلام جو ہے عورتوں کے حقوق نہیں دیتا یا ان کے حقوق ضبط کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی اسلام میں برابری کا سلوک نہیں ہے عبادت میں جو ہے مرد آگے ہوتے ہیں عورتیں جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی تو اس طرح کر کے مختلف ان کے تحفظات ہوتے ہیں جن جی کے بارے میں تفصیلی پھر جو ہے بات چلتی رہتی جی ہے جی محمد عامر صاحب <تصفح> فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں جی عامر صاحب السلام علیکم <تصفح> ان کی کال ایک مرتبہ پھر ڈراپ ہو گئی جی زاہد صاحب جی تو <تصفح> ان سے جو سوالات وغیرہ ہوئے مثلاً اب عورتوں کے حقوق کی بات اگر ہوتی ہے اور اسلام کا اس میں مثلا کیا نظریہ ہے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اسلام تو یہ کہتے ہم مسجد کا مقصد جو ہے عبادت کا مقصد خدا کا قرب حاصل کرنا ہے اور نماز میں اپنی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے جس کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جگہیں ہیں عبادت کے لیے اور دوسرے مثلا بعض جو پہلو ہیں جس کے اندر ان کو اعتراض ہے کہ سزاؤں وغیرہ کا تو ان کو یہ فلسفہ سمجھائیے کہ اسلام جی. کا مقصد تو یہ ہے کہ سزا ایسی ہو جس سے بندے کی اصلاح ہو اور دوسرے لوگ ڈسکریج ہوں کام جی. کرنے سے جی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ مرتبہ چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہم عام احمدی جو ہیں جس طرح ہم میرا کا تعلق کہہ رہے کہ ٹیکسی انڈسٹری سے آج کل اوبر چلا رہے تو ہمیں بھی کئی کئی گھنٹوں کی رائڈس ملتی ہیں اور اس میں ہم اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کئی اس طرح کے جو ایچی ایس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی خدا پہ یقین رکھتے تو بڑی لمبی بحث ہوتی ہے اور ہم لوگ بھی باقاعدہ اسلام کے بارے میں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہو دینا لگاتار اپنی نالج کے بارے کے حساب سے اور اپنی جیون کے غیر احمدی جو جو ہوتے ہیں مسلمان ان کو احمدیت کے بارے میں بتانا کے پاس سے گزر رہے ان کے بارے میں بھی ہم بتا رہے آپ لوگ تو ہم لوگ اسکالر نہیں ہیں مگر ہمیں بھی بہت مشکلات ہوتی ہے اور جی امیر صاحب سوال تو ان کا نہیں ہے لیکن اسی حوالے سے ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغ فرض تو غالباً نہیں ہے کیونکہ قرآن شریف میں اس کو سنت کے طور پہ تو اس کا ذکر یہ فرض ہے جو ہر مسلمان پر ہے الہ رب یہ جو ہے حکم قرآنِ قرآن ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ جی ٹھیک ہے اب یہ جو بھائی نے جو ذکر کیا ہے الحمدللہ یہ طریق تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے کہ وہ جہاں کہیں جاتے تھے تجارت کے لیے جاتے تھے جس مقصد کے لیے جاتے تھے لوگ ان کے اخلاق دیکھ کر ان کے کاروبار کے طریق کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام سے متعارف ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ یہ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لگتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں تو پھر ان کو توفیق ملتی ہے کہ یہ پیغام پہنچا سکیں تو یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے جنرل پبلک کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ جب کوئی ان کے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کے اسلام کو اسلام کا تعارف و کروا سکیں ان کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچا سکیں تو الحمدللہ اگر ان کو توفیق ملتی ہے تو جہاں تک انسان کی سوچ ہوتی ہے باقی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید جس نے سوال کیا اس سوچنے کی موقع دے آگے اب یہ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تحفظات ہوتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں شامل ہوں گے شاید زبردستی ہمیں مسلمان بنا دیں گے جی یہ بھی ایک بڑا خدشہ ہوتا ہے اس طرح کے دو تین سوال مجھے فیس کرنے پڑے مختلف موقع مختلف موقعوں پر ایک دو ایسکٹ ان میں تھا کوئی فرینچ ٹی وی والے تھے وہ انٹرویو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے انگریزی میں کیونکہ انٹرویو ہو رہا تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا اس کو کہتے ہیں پروسٹائزیشن آئی ہاں جی ہاں کہ بتیں ہاں کروانا یا تبلیغ کروانا تو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی کام کرتے ہیں تو اور ادھر بھی پروگرام میں بھی جو خاتون آئی تھیں انہوں نے بھی اسی طرح کا سوال کیا میں نے کہا دیکھیں کوئی بھی نبی آتا ہے وہ تو اکیلا ہوتا ہے جی وہ ایک سے دو کیسے ہوتے ہیں وہ पै... تبلیغ نہیں کرے کیا اپنا پیغام نہ پہنچا اور اگر کوئی ماننا چاہتا ہے اس کو منع کر دے کہ نہیں جی تبلیغ تو ہمارا کام ہے آگے اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہے تو میں نے کہا بالکل ہم کرتے ہیں لیکن یہ پروگرام اس لیے نہیں ہوتا یہ تو ایک تعارف ہے جی جی اور اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ سوالات لیے جائیں اور پھر <coughs> جو ہے کیا کہتے ہیں اور ان کے جو بھی تحفظات ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ساتھ عورتوں کے سلوک کے بارے میں تو بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں آج کل جو ہے پھر ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ جی مسلمان ایسی سخت ہیں اور شریعت جس کو شریعہ لا کہتے ہیں بس شریعت کیا چیز ہے ہمارے اوپر آ جائے گی اتنی کیا ہو جائے گا تو اس طرح کے جو جو بھی ان کے سوالات ہوتے ہیں تو یہ سارے ہوتے ہیں <تصح> <تصح> امتیاز صاحب آپ کو بھی اس طرح جی. کے کئی پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے ان کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں میں ہاں جی پروگرام تو کئی ہیں دو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل پہ ایک آپ کو بتاؤں کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے جو انٹرفیتھ پروگرامز ہیں وہ کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے اور اس قسم کی ایک کانفرنس جو کینیڈا کی سب سے پرانی کانفرنس ہے اور جو سب سے بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے وہ ہے ورلڈ ریلیجنز کانفرنس اور اس میں ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور اس میں عیسائیت یہودی مذہب اور بدھ مذہب آ, اس طرح جو نیٹو ہے اور آ, اور دوسرے مذاہب کو لے کے سات آٹھ اور اسلام کو ملا کے ایتھیسٹ ای ای ای وغیرہ سب کو ان کو بلا کے آٹھ اور ان کو کہتے ہیں کہ اس مضمون کے اوپر اپنا اپنے مذہب کی تعلیم بتائی جائے جی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال خاکسار کو اسلام کی نمائندگی کرنے کی توفیق ملی اور اس میں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم بتائی جائے اور پتہ لگے کہ کس مذہب کی تعلیم افضل ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی یہ تعلیم ایسی ہے جو افضل نہ صرف افضل ہے بلکہ مکمل ہے اور اور جماعت کو جماعت احمدیہ کو بہت عرصے سے یہ پروگرام کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور بہت سارے انٹرفیت پروگرامز ہیں یونیورسٹیز میں جو ہم جا کے کرتے ہیں ہمارے یوتھ آرگنائزیشن اس کو کرتی ہے یا ایمسا جو احمدیہ مسلم یوتھ سو اسٹوڈنٹ سوری وہ ہے وہ کرتی ہے تو اس پروگرام کے بعد وہاں پہ ایک پروفیسر آئے ہوئے تھے تو وہ ایک انٹرفیت ایونٹ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے اس پروگرام کے بعد دعوت دی کہ میں بھی آ کر ایک پروگرام کروں اور ان کی کلاس میں بھی ایک لیکچر دوں تو اللہ تعالیٰ کے فض سے وہاں پہ جا کے وہ پروگرام کرنے کی توفیق مجھے ملی اور اسلام کی تعلیم بیان کرنے کی توفیق ملی اور بہت سارے سوالات تھے ان کی کلاس کے جو طلباء تھے تو جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فرض سے ہر جو زاویہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تبلیغ کرتی ہے سکولز میں بھی کرتی ہے اسی طرح یہاں پہ جب مجھے یہاں پہ وان میں بطور امام اپوائنٹ کیا گیا تو میں یہاں پہ آ کے مختلف جو اسکول ہیں ارد گرد یہاں پہ جا کے ملا اور ان کے پرنسپلس کو ملا تو پھر میں نے ان کو مدعو کیا مسجد میں اور مسجد میں بلا کر تقریباً پچاس کے قریب اسٹاف ممبر اور پرنسپلس تھے مختلف اسکولوں کے ان کو اسلام کے بارے میں ایک جو بیسک انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ بتایا جماعت احمدیہ کے بارے میں بتانے کی توفیق ملی اور اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن تھا وہ تقریبا پندرہ منٹ کوسچن آنسر سیشن کا تھا لیکن وہ تقریبا سوا گھنٹہ جاری رہا اور سوا گھنٹہ کے بعد بھی لوگ کچھ جن کے مزید سوالات تھے وہ ون آن ون بیسس پہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف جگہوں پر موقع ملتا ہے جماعت احمدیہ کی جو پیغام ہے پہنچانے کا جو اصل میں حقیقی اسلام ہے کوئی جماعت احمدیہ کا اپنا پیغام نہیں ہے وہ پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو سال پہلے لے کر آئے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم جو حقیقی تعلیم ہے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اور اس سے بالکل ایک واضح اور لگ کر کے بتایا جائے کہ جو آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں یا کچھ مسلمان اسلام کے نام پر ایسی حرکات کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جی امتیاز صاحب آپ نے یہ جس طرح یہ بات کی کہ لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا کرتے ہیں اور ایک طرح سے ان کے اندر خود وہ جس کو کہتے ہیں تجسس جی, پیدا کر دیتے ہیں جی کہ یہ بات کیا ہے جی کہ کیا واقعی سارے ایسے ہی ہیں مسلمان جی تو یہ بین ہی وہ بات ہے جو وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی جی کہ جو کفار مکہ تھے جی وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کر رہے تھے کہ جی یہ تو بندہ جادوگر ہے ناوزوب اللہ میں جی یا اس کے اندر یہ یہ بیماریاں ہیں یا یہ جھوٹا ہے ناوز بلّہ جن میں سے کوئی بات بھی سچی نہیں ہوتی تھی جی تو وہ جو نیا بندہ تھا وہ کہتا تھا یار اس بات بندہ کون ہے اس کی ایک مثال جو ہے یہ ملتی ہے جی کہ ایک قبیلہ ازد شنوا کا سردار تھا جی ذماد ان کا نام تھا تو وہ بیماروں کا علاج وغیرہ کیا کرتے تھے وہ کسی اس طرح میلے پر آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. ان کہا کہ جی یہ دیوانہ اور مجنون ہے تو کیونکہ وہ ان کی نیک طبیعت تھی ان کے دل میں احساس ہوا کیوں نہ ان کا علاج کیا جائے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس طرح علاج کرتا ہوں اگر آپ کہیں تو آپ کا بھی علاج کروں دم درود سے اور اس طرح کر, کر کے وہ علاج کرتا تھا تو آپ ص نے اس سے پہلے کہ اس کو کچھ کہتے کہ علاج کرے یا آپ نے اپنا موقف بیان کیا جس میں آپ نے جو ہم خطبہ احسانیہ کے طور پر پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھ کے سنایا تو اس کی طبیعت پر ایک دم ایسا سر ہوا اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ سنائے دوسری دفعہ سنا پھر اس نے کہا مجھے تیسری دفعہ سنائے تیسری دفعہ سن کے اس شخص کے اوپر جیسے ایک دم اس کی کایا پلٹ گئی اور اس وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے کاہنوں جادوگروں اور شاعروں کی مجالس دیکھی اور سنی ہیں مگر آج تک ایسے خوبصورت کلمات کہیں نہیں سنے جن کا اثر سمندر کی گہرائی تک ہے سبحان آپ ہاتھ بڑھائیں میں اسلام پر آپ کی بیت کرتا ہوں سبحان اللہ تو یعنی کہ جو دشمن ہے جو مخالف ہے وہ خود لوگوں کو جو ہے اسلام کی طرف بھیجتا ہے جی اور احمدیت کی تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جی الحمد کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ ٹرین اسٹیشن پر کھڑے ہو کر کے کہتے تھے کہ جی قادیاں نہ جانا قادیاں نہ جانا مرزا جو ہے تم پر جادو کر دے گا جی اور وہ خود لوگوں کو حزمسیمہ صاحب السلام کی طرف بھیج دیا کرتے تھے جن کو پتہ بھی جی نہیں ہوتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کون ہیں ان تک اس طرح مخالف لوگ خود پیغام پہنچا دیتے تھے جی تو بہنیں ہی اس طرح اب بھی جو ہے جس طرح یہ ماس میڈیا ہے جو ایسی جھوٹی ہوائیں پھلا دیتا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں ایک یہ تجسس اور شک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانیں کہ یہ لوگ کون ہیں کہ کون کیا جی ہے اسلام بالکل اور یہی رنگ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگراموں میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہی سوالات ہوتے ہیں کہ جی واقعی آپ لوگ سارے ایسے ہی ہیں جی جی بہت بہت شکریہ زائد صاحب ابھی ہمارے ایک دوست ہیں منظور صاحب انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں کال کی ہے آ, بڑا عمدہ پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آ, ان کی ورک پلیس پہ جرمنی میں بھی اور امیریکہ میں بھی جرمن سے ان کا کافی انٹریکشن رہتا ہے جی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جرمن لینگویج نہیں آتی یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لینگویج زبان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس جرمنی زبان کا آ, ترجمہ کیا ہوا قرآن شریف موجود ہے اور میں ان لوگوں کو وہ بڑی تعداد میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں بالکل انہوں اچھا کیا, آ, یہ بات کہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان اگر آپ کو نہیں بھی آتی تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنا جو عمل ہے ذاتی عمل ہے اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا وہ خود ہی جسے خاموش تبلیغ کہتے ہیں وہ خود ہی بہت بڑی تبلیغ ہے جب آپ اپنے ورک پلیس پہ بتائیں کہ آپ اپنی نمازوں میں نمازوں میں باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں جب آپ یہ بتائیں کہ یہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے جب یہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ یہ دیانتدار ہے کوئی بد دیانتی نہیں کرتا جب آپ یہ اپنے عمل سے ثابت کر کے بتائیں کہ میں سب سے میں غیبت نہیں کرتا کسی کے خلاف نہیں بولتا اور اس طرح کر کے آپ اپنے عمل سے ساری چیزیں کر کے بتائیں اگر آپ کو زبان بھی نہیں بھی آتی تو ایک خاموش تبلیغ ہو جائے گی اور اس تبلیغ سے جو اسلام کی آسن رنگ کی آسن تعلیم ہے اس پر اگر عمل کرتے رہیں گے تو وہ ان اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود بخود اسلام کی تعلیم کی طرف راغب کرے گا اور وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حدل المطقین اللہ تعالیٰ اس اس سے پھر متقیوں کو ہدایت دے دے گا جی بالکل آپ نے امتیاز صاحب بڑا ہی اچھا پوائنٹ ایک ریز کیا کہ جو بندے کا کریکٹر ہے جی جو اس کے اخلاق اور جس طرح وہ لوگوں سے انٹریک کرتا ہے <متحدث> اس سے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ اسلام کی خوبیاں جان لیتے ہیں جی اور پرانے زمانے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیم تو اصل میں پھیلی ہی لوگوں کے اخلاق سے ہے بالکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی وہ آپ کے عمل سے آپ کے حسنِ اخلاق سے لوگ لوگوں کی کایا پلٹی جیسے حضرت خدیجہ رضی علحہ جی جب شادی کا ہی پرپوزل بھیجا ہے تو اور تو کچھ نہیں تھا یہی دیکھا تھا نا کہ حضرت وسلم کے اخلاق جی کیسے ہیں جی ایک ان کے ساتھ کہہ لیں کہ پہلا ایک ایکسپیرینس جو ٹریڈ کا ہے ان کو بنا کے بھیجا اپنے, جی اپنے جی تجارت جی کا سامان لے کر بھیجا تو اس سے اندازہ ہو کہ اس اس بندے کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں جی تو یہ وہ طریق ہے جو اصل اسلام کی ایک طرح سے تبلیغ ہے اخلاقیات جی جی جی امتیاز صاحب ہمارے پاس تقریباً تین ساڑھے تین منٹ باقی ہیں اگر آپ خلاصتاً مزید کچھ بیان کرنا چاہیں تو خلاصتاً بس یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ کو اسلام کی حقیقی تعلیم پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور جماعت احمدیہ ہر قسم کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے اور پہنچا رہی ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ گوگل پہ کریں کہ فاسٹسٹ گروئنگ مسلم سیکٹ یعنی کہ تیز ترین پھیلتا ہوا جو اسلامی فرقہ ہے وہ کون سا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جماعت احمدیہ ہے اور اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ دو حضرت اللہ مسیحما رسّت نے اسلام کی تعلیم پیش کی جو کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم تھی جس کو مسلمان بھول چکے تھے اور جو اسلام کی نشرت ثانیہ کی آپ نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگ خود بخود اسلام میں دائرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ہے اور دراصل یہ وہ قرآن کریم کا حکم ہے وہ جاہد ہم بہی جہاد کبیرہ کے قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کبیرہ کرو جو تبلیغ کا جہاد ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا جہاد ہے آخر میں میں اپنے سامعین کی خدمت میں جو جماعت احمد یا کہ چوتھے خلیفہ تھے حضرت خلیفۃ المسیح رابع حضرت مرضطاہ احمد رحمہ اللہ علیہ کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے غلاموں اور اے دین محمد صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے متوالوں اب اس خیال کو چھوڑ دو کہ تم کیا کرتے ہو اور تمہارے ذمہ کیا کام لگائے گئے ہیں تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے اور ہر ایک خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگا تمہارا کوئی بھی پیشہ ہو کوئی بھی تمہارا کام ہو دنیا کے کسی خطے میں تم بس رہے ہو کسی قوم سے تمہارا تعلق ہو تمہارا اولین فرض یہ ہے کہ دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا اولین فرض یہ ہے تمہارا اولین فرض یہ ہے کہ دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاؤ اور ان کے اندھیروں کو نور میں بدل دو اور ان کی موت کو زندگی بخش دو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور بہت بہت شکریہ زاہد عابد صاحب سامع اکرام آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں جس سیریز کے حوالے سے پیش کیا گیا اس میں قرآن کریم کے حوالے سے حقیقی فلسفہ جہاد کے بارے میں امتیاز صاحب نے اور زاہد عابد صاحب نے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا اسی سلسلے میں حضرت مسیح محمود علیہ صلاۃ وسلم بانی جماعت احمدیہ اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں فرماتے ہیں سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہم درد بنیں زمین پر صلاح پھیلاویں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا سامعن کرام انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب امتیاز سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود تھے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں صادق صاحب نے جوائن کیا اس کے علاوہ کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہی خاک سار ان تمام حضرات کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین آپ کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ سے پروگرام ریڈیو احمدیہ کے عربی حصے میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تاول کو دوستاہر کو اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ahamadiya zindaba Ahamadiya zindaba Ahamadiya zindaba You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahamadiya zindaba Ahamadiya zindaba Ahamadiya zindaba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 Ehmadiyyat Zindabad Ehmadiyyat Zindabad Ehmadiyyat Zindabad